نمبر چوبیس یہودی جہنمی عن ابي حرت رضی اللہ عنہ عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قال والذی نفس محمد سم یمو تو علم یومن بلدی ارسل تو بیہ اللہ کا نمن <النار> حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اس امت کا کوئی بھی انسان جو میرے بارے میں سنے وہ یہودی ہو یا نصرانی وہ اس شریعت پر ایمان نہ لائے جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ جہنمی ہوگا